الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ما تبكّل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مظل له ومن يغلله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمن الرحيم فإن تولوا بقل حزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تغفى الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي جمري من لسانی قولی محترم بھائیو اور دوستوں آئے تھے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے یقین یقیناً آئے تمہارے درمیان ایک پیغمبر جو تمہارے جنس میں سے ہیں یعنی انسانوں میں سے ہیں اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے ان کو بہت سوخت ہوتی ہے اور تمہیں خیر کے تمہارے لیے خیر پہنچنے لگی ان کو بہت زبردست چاہت ہے اور یہ تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور خیر پہنچ نہیں چاہتے یہ آپ کا جذبہ سارے کفار سارے مسلمانوں کے بارے میں ہے اور مسلمانوں کے بارے میں مزید قبل ممین رف الرحیم پھر مومنین کے بارے میں ان دو جذبوں کے علاوہ مزید آپ کا بہت زیادہ نرمی کا اور بہت زیادہ احمد کا جذبہ ہے حضور صلی اللہ عمل نبود کے بعد امت کیا کیسے نے آپ کو تسلیم کیا آپ کی تعلیمات کو مانا اپنایا عمل کیا اس پر یہ سابام کا گروہ ہوا اور امت اجابت ہے قیامت تک جتنے لوگ اسلام قبول کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاط اختیار کریں گے ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے کون سی امت درفروش ہے جی امت اجابت کہا جاتا اور جن لوگوں نے قبول نہ کیا ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے انہوں کو ابھی دعوت دینے کا کام باقی ہے تو امت دعی سے ہوگی امت اجابت امت دعوت اب جو امت دعوت ہے اس کے آپ کے بارے میں چار قسم کے مختلف رویے رہے ہیں آپ جب خطوط گئے تو اس کے ایران کے بادشاہ کسرا نے آپ کا خط فاڑ دیا اور فرمایا کسرا پلا کسرا باد جب یہ کسرا ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا نہ اس کسرا کو اس کے بیٹے شیرویا نے قتل کیا اور اس پر کسرا کی حکومت کا کسرا خاندان کی حکومت جیسی وہ ایران سے ختم صرف آپ کے خط کی بے حرمتی کی مصر کے بادشاہ مقبس نے خط پڑا اسلام قبول نہیں کیا لیکن حضیر میں ایک حچر دن اور ایک باندی جویریہ رضی اللہ دن یہ آپ کے لیے بسوری ہتیاں بھیجیں اور جو سامان دیا ساتھ اس کی حکومت باقی رہی اور دنیا میں اس کا حال اچھا ہوا آخر کے ہاتھ تو سب اچھا ہوتا ہے جب کلمہ پڑھ لیں روم کے بادشاہ نے باوجود حق سمجھتے ہوئے مفادات کو سامنے رکھ کر قبول نہیں کیا تو احمد دعوت دا نے ایک تو وہ لوگ ہوئے جنہوں نے قبول تو نہیں کیا لیکن آپ کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں کیا اور تو, تو احترام کا رویہ کیا اِن لوگوں کی دنیا کی زندگی اچھی ہوئی آخر میں جھنوی ہے کہ کخوار ہیں احمد دعوت کا ایک گروہ وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی تکلیف دی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے آپ پر کوڑا گڑ کر گرایا آپ کو شہید کرنے کا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا راستے میں کانٹے بچھائے اور آپ کے سہدے میں آپ گئے آپ کی گردن پر اور رکھی گوبر سے بھری ہوئی اونچی کی جڑی رکھی یعنی آپ کو بدنی تکالیف دے کر سدائے تایا پلوں نے آپ پر پتھر برسائے یعنی آپ کو بدنی تکلیف دی اس گروہ کو آپ نے معاف فرمایا آپ نے ساری بدنی تکلیفیں آپ نے سارے حقوق جس طرح انہوں نے آپ کو تنگ کیا اور اذیت دی تکلیف دی ان کو آپ نے معاف فرمایا آپ نے ذاتی تکالیف کا کبھی بندہ نہیں لیا یہاں یعنی تک کہ تائف میں آپ نے جا کر ایک مہینہ کام کیا اداس غلام ساتھ تھا ایک مہینہ کام کرنے کے بعد کرنے سے روز بروز مخالفت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ مہینہ بعد آپ پر عام پتھراؤ کا پروگرام بنایا قبیلہ سچیف نے تاحب کے قبیلے نے اور آپ کو پر پتھراؤ کر کے آپ کو قائب کے علاقے سے باہر کیا گیا اور اتنا آپ کا خون نکلا کہ وہ جوتے مبارک پاؤں میں پھنس گئے اتنا خون نکلا اور آپ ان کے حدود سے جب باہر نکلے تو آگے قریشیوں کا علاقہ شروع ہو گیا جن کی زمینیں مکہ والوں کے بھی طرف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے داروں میں سے یہ ایک باغ تھا حضور اس میں آپ نے آ کر پڑھا لی اور لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ان کو تو بہت ستایا گیا ان کو تو بہت تکلیف دیتا ہے ان دو بھائیوں نے ایک انگور کا خوشہ توڑا اور ایک سباس میں رکھ کر اپنے غلام آداز کو دیا کہ اس آدمی کو دیا ہو وہ جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا اس کو لیتے ہوئے اس کو بڑی حیرت ہوئی اس نے کہا یہ کلمہ تو میں نے کبھی نہیں سنا پہلے نے پوچھا تو کہا ہے تو اس نے عرض کیا کہ میں نہنوا کی بستی کرنے, بس کرنے والا ہوں بابل کا علاقہ میں نہنوا کی بستی کا رہنے والا ہوں فرمایا شاہ تم جو ہے تو میرے بھائی یونس یونوس بتی کے علاقے کے لینے والے ہوں اس کو بڑی خوشی سے بتی کو کیسے جانتے ہیں تم نے کہا وہ میرا بھائی نے کہا وہ کیسے بھائی آپ کے اتنا سا پہلے گزرا ہوا اور اتنا دور علاقہ اور نے کہا کہ حضور صلی اللہ سے فرمایا کہ دراصل وہ بھی اللہ کے پیغمبر سے اور میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں میرا بھائی اور یہ بات اداس سے آیا آگے بڑھا اور آپ کے پیروں کو چیما اس نے تو دور سے, سے کہ شروع تو کرنا چاہتے تھے اسلام تو قبول نہیں کرنا چاہتے, چاہتے تھے اور بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الجاعد کے پہاڑوں کے فرشتے کو نازل کیا اور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں تائد کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر تائد کی علاقے تائید کے علاقے کو پیس لوں تو اللہ فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان گڈل لائیں ان کی نسل میں سے کوئی مان لے آئے اور وہاں کی نسل لائی ان کی بڑے شکیف والے ہیں یہ پاکستان ہندوستان میں جو دین آئے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھوں آئے ہوئے محمد بن سکھی یہ قبیلہ ثقیف ہے کسی قبیلے کے طائف والوں سے یاد کر کے اسلام کو نافذ کیا ہے تو عرض اسی کی اتنی تکلیف جن لوگوں نے پہنچائی کہ آپ پر پخراو کیا خون بہ کر آپ کے جوتے مبارک چپٹ گئے آپ کے بدل سے اتنا خون بہا لیکن ان کی تباہی کبھی ان کی تباہی کیا, کی کیا، نہیں کی۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا آپ کے ساتھ ردمل دعوت کرتا رزمل کو میں بیان کر رہا ہوں اور مجھے دعوت کہتے ہیں کفار تو کفار کفارک ایک گروہ ہے جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا لیکن آپ کا احترام کیا جیسے مصر کا بادشاہ مکو تو ان لوگوں پر تباہی دنیا میں نہیں آئی ہے دوسرا وہ گروہ کفار کا جس نے آپ کو بدی تکلیف دی اور ان کو آپ نے معاف فرمایا تیسرا کفار کا وہ گروہ جنہوں نے آپ کی دعوت کی مخالفت کی ہے اسلام کی مخالفت کی ہے اسلام کے خلاف ہوئے ہیں اسلام کو پھیلنے نہیں دیا اور ادعبل کیا ہے ان کے لیے قتال کا اور جہاد کا آیا ہے جہاد کی شرائط پوری کر کے ان سے قتال ہوگا اور چوتھا گروہ وہ ہے جس نے آپ کی توہین کی ہے جس نے توہین رسالت کی ہے زیادہ توہین کو توہین محمد نہیں کہا جاتا صلی اللہ علیہ سل وہ آپ کی ذات کی توہین نہیں ہے وہ رسالت کی توہین توہین رسالت چوتھا رد عمر کو کا آپ کے ساتھ توہین رسالت کا ہوا ہے توہین رسالت کے بارے میں اس وقت چار پیکا چل رہے ہیں ساری دنیا میں جن کو کہتے ہیں چار سلور مذہب چار مزائے چار اماموں کا پکا چل رہا ہے ایک چیز بیچ میں نکل آئی ہے لوگ نئے کھڑے ہو گئے چلا ان کا طریقہ کار بھی لے لیں پانچ اسکول آف تھرٹس ہو گئے یہ مسلمانوں کے اسکول آف تھرٹس پانچ اسکول آف تھرٹ میں سے کسی جگہ بھی دوسری بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ توہین رسالت والے کو قتل کیا جائے گا خا تو کرنے کے بعد وہ معافی کیوں نہ مانگ لے توبہ کیوں نہ کر لے کیوں کہ یہ بہت سخت قانون ہے اور دنیا اسلام کی بہت زبردست شخصیت گزرے ہیں علامہ ابن ابیہ ان کی کتاب ہے سور پوری اصار مسلول اللہ شادل رسول کو گالی دینے والا تو ہندر کرنے والے کے سر پر ننگی تلوار اس کتاب کا نام ہے تو توہین رسالت یہ وہ مسئلہ ہے کہ توہین رسالت کرنے والا کا توبہ بھی کر یہ مسلمان کرے یا کافر اور کرنے کے بعد تو عطاعت بھی ہو جائے اور معافی بھی مان لے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا اور اس مسئلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے سابق رام نے عمل کیا ہے ایک یہودی کاب اشرف توہین کرنے والا تو ہے ابو ابورافے یہ بھی یہودی تھا ابو ابورافے کابن اشرف تو مجھے اسی طرح یہ خیبر کا یہودی تھا اور ابو ابورافے بھی غالباً یہودیوں میں سے تھا یہ توہین رسالت کرنے والے تھے اور کاب اشرف کے پاس قبیلہ اوس کے آدمی آپ نے خود بیٹھے ہیں اور میں جا کر اس کو قتل کیا ہے اور نے کہا جاتے ہیں نے اجازت مانگی کہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس آپریشن میں ہمیں کوئی بات خلاف واقعہ یا کوئی دھوکہ دہی کی بات کرنی پڑے تو ہمیں اس کی اجازت ہے تو یہاں ساری اسمانی شریتوں کو سن رہا ہے کہ جنگ کے لیے آپ اسلحے کے ساتھ ہر قسم کا ذہنی اور نفسیاتی حربہ استعمال کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے صاحب اقرام پہلے گئے اور انہیں کہا بال سے ملے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کیسے آئے ہمارے درمیان پیغمبر آیا تھا کچھ حرکت ہم ساتھ چلے لیکن بلا آخر ہم تنگ آ گئے تمہیں نہیں کہتا تھا تم تو بڑے سادے تھے نا میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم بڑے تنگ ہو گئے پھر اور بڑا برا حال تمہارا ہوگا تو اگر سمجھے نا ہم نے تمہاری تو تجربہ ہے ہم تجربے سے بات کرتے ہیں پہلے تمہیں کہا ہوا تھا نے کہا بس کیا کرے بھوگے ہمارے ساتھ تم نے کہا ہم تو اس کے ساتھ کے خلاف کریں اس کو نکالیں اس کے خلاف اس کرے لیکن ہم تمہاری مدد کے بغیر کر نہیں سکتے تو اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا تم اگر اپنی ساری عورتوں کو میرے حوالے کر دو بطور ضمانت کے تو میں تمہاری مدد کروں گا انہوں نے کہا دیکھو ہم تو ریسی لوگ جو ہے عورتوں کو تو نہیں کسی کے حوالے کیا کرتے اور تم ہو بھی بڑے نوجوان بڑے خوبصورت ہو اس پر بھی آدمی کو پھر خطرہ ہوتا ہے تو کوئی اور بات اگر غور مطالبہ کر لو ہم اس کو پورا کر لیں اور نے کہا اپنا سارا اسلیہ جو ہے تو وہ لا کر ہمارے پاس جمع کر لیں اور نے کہا آئیے ہم کر لیں گے انہیں چلو معاہدہ ہو گیا آپ اسلحہ لا کر جمع کر لیں ہمارے پاس تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور اس کو نکالیں گے کٹھا تو کچھ دنوں کے بعد صاحب ایک گئے اسلحہ جمع کرانے کے لیے اور رات کے بعد پہنچے دنوں نے آواز دیو کب اور کون ہم قریشی ہیں ہم وہ ہیں مدینہ منور سے آئے ہوئے ہیں اور سرج ہے وہاں سے آئے ہوئے تو جب بتن لگا اس کی بیوی نے کہا اس آواز سے مجھے خون ٹپکتے ہوئے نظر آ رہا جی چلے نہ جاؤ اور نے کہا چھوڑو ہمارے علی تھے ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے ہوئے ہیں اور اب وہ جو ہے تو مذاکرات کو میری جگہ پہ لانے آئے ہیں میں ان سے ملنے جا رہا ہوں اس نہیں جو اترا بڑے اتباغ سے یہ قبیلے والے لوگ ملے اس سے بڑے او ہو بڑی تعریفیں اس کی کی اور نے کہا کہ گاؤں تو ایسی خوشبو آ رہی ہے تیرے بالوں سے کہ کیا کہیں اور یہ فلانک سے اتنی قیمتی فلانی لائی بہتر ہے وہ میں نے لگائی ہوئی ہے تم نے کہا کیا میں زیادہ تر مجھے سونگ سکتے ہیں میں کیوں نہیں سونگ سکتے ہو سر آگے کیا اس طرح بس ابھی آگے بڑھے اور اس کے والے بارے سے پکڑے ہاتھ میں کھینچے اور ہماری تلوار اور سر کو ہاتھ سرکار اٹھا کر لے آئے یہ آپ کی اجازت سے آپ کے سامنے تو ان رسالت کرنے والے کا کے خلاف اپریشن ہوا اور یہ غزلیں لکھتا تھا کہ ابن اشرف پہنچ میں ادواج متحرات کا نام لے کر اور بیلسری کے اور گالیوں میں کلمات دیکھتا تھا تو قبیلہ کبیلا جب یہ کارنامہ انجام دیا جی تو خضرج والے جو تھے ان کو بڑا افسوس ہوا کہ کاش ہم بھی ایسا کارنامہ انجام دیا اس والے تو ہم جاگر نکل گئے اور دوسرا آدمی تھا ابو براپے اور سے توین رسالت کی اور کے بارے میں قبیلہ خضرج کو اجازت ملی اس کے قتل کی قبیلہ خضرج والے گئے اور انہوں نے آ, تین آدمی گئے وہاں جب پہنچے تو ایک نے کہا دو سے کہ تم مجھے ہی سارا کام سبرد کر دو تو زیادہ اچھا ہو کہوں بجائے اس کے تین آدمی مارے جائیں اگر میں کامیاب ہو گیا تو الحمد کامیاب نہ ہوگا تو ایک آدمی ضائع ہوگا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ چلے گئے اور کلے کے پاس مغرب کے وقت پہنچے اور لو کیلے میں داخل ہو رہا ہے جلدی جلدی ادھر اکلے کا دروازہ بند کرنا کہ جلدی آؤ بھائی جلدی آؤ وقت تھوڑا ہے اندر جانے کا مسئلہ ہے یہ وہاں پہ کرنے کے لیے بیٹھ کے چادر اوپر ڈالے ہوئے تو اکیلے والا زور لگا ہے زور لگاتے بدے میں ترے لیے کھڑا ہوں جلدی آؤ میں دروازہ بند کروں پورا اتنا لمبا کام بنایا ہوئے ہے تو انہوں نے چادر لپیٹی اندر ہو گئے کلے والے کو خیال نہیں ہوا کہ میں تلاشی لوں یا کون ہے کون نہیں جا رہا اندر ہوگا برابھے کے مکان نے معلوم کیا اور وہاں جا کر دیکھا وہ بھی ایک بڑے بڑی بڑا محل ہے دروازے پر نوکر ہے تو اس نے اناج کا لگایا اور ادھر چلتے پھرتے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جب رات ہو گئی جب رات اسی طرح چھا گئی تو نوکر نے دروازے کو تالا لگایا اور چاندیاں نٹکا کر سو گیا جب وہ خور خور کرنے لگا تو ان دادا کے آدمی ہم سو گیا چادی آستے سے اتار کر دروازہ کھولا اور چڑھ کر آپ بڑا فے کے کمرے تک پہنچ گئے اور اگر داخل ہوا میں جب کمرے میں داخل ہوا تو وہاں خسر و سے یہ لوگ بیدار ہو گئے اور کہتے کہ میں سانس بند کر کے دیوار کے ہاتھ مڑ کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کوئی ہوا کہتے کہ میں تلوار ماری اور وہ ناکام گئی تو اس میں وہ شور میں چلانے لگا تو میں نے آہستہ سے آواز دی برافے تو اسے جو ہاں کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر ہے تو آواز سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ اس کا منہ والی جگہ ہے یہ گردن ہے یہ سینا اور یہ پیٹ ہے یہاں پیٹ کا اندازہ اس جگہ پر کہتے میں تلوار رکھی پیٹ برس برس کے اور چھلانگ لگا کر کودا اور اندر داخل کر دیا اور باہر نکلا ہنگامہ ہو گیا لوگ پکڑ دگڑ میں لگے کہتے میں آیا قلعے کی دیوار پر چڑھا اور مجھے چھلانگ لگائی چھلانگ جب لگائی ٹانگ ٹوٹ گئی کہتے ہیں میں نے پگڑی کو اتار کر ٹانگ کو کسا زور سے اور کس کر چل کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا ساتھی اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابھارا پہ پھیرا پران پر ٹانگ ٹوٹی تھی اور بس اسی وقت نہ درد نہ بیمار نہ ٹوٹی جگہ صاف درست ہو کے ٹھیک ہو گیا یہ دوسرا واقعہ کو رسالت والے کے شطر کرنے کا آپ کے دور میں ہوا ہے جو آپ کے حکم سے ہوا ہے لہٰذا تو اندر کا جو فیصلہ قتل کا ہے کہ مسلمان کرے یا کافر اور کرنے کے بعد تو بتائے بھی ہو جائے اور معافی بھی, بھی مانگ تو بھی قتل ہوگا یہ ہماری شریعت کا متفقن مسئلہ ہے اور یہ ہر سنجیدہ اور معاذت معاشرے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو اور دوسرے سے کے بڑوں کو بیستی سے اور توہین سے یاد نہیں کرتے اور یہاں مذہب معاشرے کا قانون ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو توہین سے یاد نہ کیا جائے جیسے پاکستان کے قوانین میں سے قانون ہے کہ قائد اعظم کی توہین کرنے والے کو گرفتار کیا جائے گا اس پر کیس چلے گا کیونکہ مذہب شخصیت ہے بربانی پاکستان ہے ایسے دنیا اسلام کے اصول ہے اور قانون ہے اور قرآن عزیزر کی کتاب میں واضح بیان ہوا ہوا ہے کہ رسول کی توہین کرنے والے کو برداشت نہیں کی جائے گی اور آپ ایک اور قانون بنا لیں قانون بنا کر اس, اس کو نشر کر دیں اور اس سے لوگوں کو باخبر کر دیں تو بس اب آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اس بات کو ہم مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں آپ اس بات کو برداشت کریں گے اس کو نہیں برداشت کریں گے تو اس کے بعد اب ان کو شیار ہو جانا چاہیے اب وہ بصلاً ہمارے پٹھانوں کے اصول ہے جو تڑون دے سم کو کیا کہتے ہیں تڑون, مو تڑون سوگ نو مو لے گھوش نو دے لے دردم رکھا براک سوک وائی کے خر بسیا نیا ہوتے کھلا بند جو سوک وارتہ مور داسے داس بس بیا تو اس انتظار نہ ارے اسلامی حیرت سے گم دے آ گیا بدلا بہ مرے ساری دنیا میں ایک امام امام امام امام ایک تڑون سے ایک دیا ہوا ہے لوگوں کو اور لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے سی کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے ان کو اب حید کی بات ہے کہ اس وقت امریکہ اور دنیا مغرب اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے جو عیسائی یہودی تمہارے آ رہے ہیں اور تمہارے ملک کو کھا رہے ہیں چوس رہے ہیں اور ان کو آپ جائے کی اجازت یہ بھی دیں کہ آپ کے پیغمبر کی تو بھی کیا کریں یہ اور نوز بلا کے پیغمبر کو بھی کریں یہ قانون ہم نہیں مان رہے ذرا پاکستان کے لوگ بیان دینے لگے قانون بندے خالی ہم کر رہے ہیں ہم کمیٹی بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آگے بات نا سامنے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تمہارے ملک میں رہیں گے کھائیں گے پیئیں گے تمہارے معاشی وسائل کو ہم چوسیں گے جس طرح کھڑمر خون کو چوستی ہے اور جو بات ہمیں سوزی کلزہ دے رہے ہیں اور اس, کے با... اور اس کے مقابلے میں ایک اصول بھی بنائیں گے تم سے کہ توئین رسانت کے قانون کو ختم کرو یعنی ہمارے لوگ تمہارے ملک میں وہ تمہارے پیغمبر کی توئین بھی کیا کریں گے آپ بتائیں اس میں کوئی لاجک ہے اس میں کوئی منطق ہے اس میں کوئی شرافت کا اصول ہے کوئی آدمی آپ میں سے کہہ دیں اس میں کوئی منطق منتق کو لاجک کوئی شرافت کوئی انسانیت اس میں ہے اس بات میں آپ سے کوئی مجھے کہہ دیں اگر میں غلط کر رہا ہوں اس کو اپنی بات کو ٹھیک ثابت کر کے میرے اوپر سوکھ لے آ کر میں سمجھوں گا کہ آدمی مجھے سشد دلائل والا تھا لہذا اس کو سوکھ دے گا ہق ہے تو کوئی نہیں اٹھ رہا آپ میں سے نا ہاں جی جواب دو نا ہاں جی بات سمجھے نہیں میری آپ میری بات سمجھے تو جواب دیں اس کا نا. اس کا جواب نہیں ہے نا اب آپ بتائے کہ یہ بات خیر شریفانہ ہے اور کوئی مدد آدمی اس کو نہیں کہے گا یہ مغرب اس کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ امریکہ اور یہ اور ورلڈ کا قرضہ دے رہا ہے کیوں کو منوا رہا ہے اس کے لیے آپ کو تاریخ کی طرف بڑھنا پڑے گا جس وقت اسپین کو زمانوں نے فتح کر لیا اور وہاں ایک منظم اور مہ حکومت قائم ہوئی عبد الرحمان اور کے دور میں عیسائیوں نے کچھ نوجوانوں کو تیار کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساغت کی توحین رسالت کی انہوں نے یہ آدمی گرفتار ہوئے بادشاہ نے مسئلہ پوچھا اپنے قاضی سے نے کہا واضح مسئلہ ہے وہ قتل کیا جائے گا اب ہے رعایت آدمیوں کو قتل کرنا ہے انہوں پیسہ ظلم کرنا تو وہ پھر باقی لوگوں کو بھار دے اس سے ہمیشہ گھومتے بچا کرتی ہوں بادشاہ نے کہا کہ کوئی اس کی صورت نکالو جی تو اس میں یہ تھا کہ جو موقع پر رپورٹ درج ہوئی ہے یہ منکر ہو جائے کہ ہم نے نہیں کہا جھوٹ بول لیں اور گواہ بھی خاموش ہو جائیں اس پر یعنی یہ کہیں کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہے اگر ایسے کر لیں تو اس کو پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ واقعہ ہوا نہیں ہے تو غلط رپورٹ ہو گیا ہے عیسائی پادریوں نے اپنے ان نوجوانوں سے کہا کہ اپنی بات سے بالکل پیچھے نہ جمے رہی ہو اپنی بات پر جمے رہیوں اور بات پر جمائے رکھا یہاں تک یہ لوگ قتل ہوئے قتل کیے گئے قانون کے مطابق اور عیسائی لوگ جو تھے جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہر سال ان کا دن مناتے تھے اور ان کے جنازے اٹھا کر جلوس ان دن... کے جنازوں کا جلوس نکالا کرتے تھے اور اس سے انہوں نے اپنی عیسائیت کی تاریخ کو گرم رکھا جتنا کیوں تین چار سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی عیسائیوں نے اپنے عیسائیت سپرٹ کو اس تاریخ سے زندہ رکھا اور آخر ان کی یہی تاریخ میں مسلمان کمزور ہوتے گئے کمزور ہوتے گئے اور ان کی شراب کباب اور طاوسر اور باب کی طرف آ گئے تو اس بات اسی تاریخ کو آگے بڑھا کر مسلمانوں کا تختہ الٹا کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ امریکہ اور یہ مغربی دنیا چاہ رہی ہے کہ ان کے لوگ ہر روز پھر کریں گے توئین کریں گے اور قانون تو چونکہ ملک کا ہوگا نہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور پھر سے نپٹے اور ان کو خدا دے گرفتاری اور قانون کے ہاتھ میں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں انارکی نہیں پھیلتی ہے اس شریعت کو حکم ہے کہ کوئی سزا شری جو ہے اس کو افراد خود نہ دیں آدمی کی گرفتاری ہو اس کو صفائی کا موقع دیا جائے پھر سٹیٹ قانون کو نافذ کرے اسلامی ریاست قانون کو نافذ کرے کیا قانون کا ہاتھ میں لے کر اس کو نافذ کرنا یہ انارکی ہو جاتی ہے افراتفری ہو جاتی ہے اور اب تفریح اور انارکی اگر پیدا ہو جائے تو ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے آبین دزیلوں کا یہ منصوبہ ہے کہ ہمارے لوگ ہر روز کھڑے ہو کر توہین کریں گے قانون گرفتاری کا تو ہوگا نہیں اور اگر مجبوروں جو ہے مسلمان پر حملہ کریں گے ان کو ماریں گے قتل کریں گے اور اس سے ملک میں انارکی پھیل جائے, پھیل جائے گی اور یہودیوں کا جو وہ منصوبہ ہے خاص اور دنیا دنیاستان کو ختم کر کے اور عالمی عالمی یہودی ریاست کائم کرنے کا اس کو کیا کہتے ہیں جی. جی. جی. جی. جی. وہ جو عظیم کار ساحل کا منصوبہ ہے اس, کو کہ اس میں کو اس وقت مدد ملے گی وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا جتنا ہمارے مخالفین درمیان لڑائی جھگڑا جب و فسادات فرقہ واری ہے جتنا ان کے ہے کچھ تو اور ان کے اندر انارکی پھیلے گی اتنا ہی ہماری کامیابی کا راستہ بنتا جائے گا تو یہ اس انارکی میں ابتلا کرنے کے لیے آپ کے لیے اس بات کو تیار کر رہے ہیں تو لہذا بطور دانشوروں کے ایک نمائندہ ہوتے ہوئے اسلامی دانشوروں کے ایک نمائندہ ہوتے ہوئے میں ساری دنیا اسلام کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں عام بات نہیں ہے یہ چند سیاسی لیڈروں کے اور ان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے جی عظیم دانشورانہ بات ہے جو عظیم تاریخی بیک گراؤنڈ رکھتی ہے اپنا اور جس کو دنیا اسلام کے دانشوروں نے عرصہ دراز پہلے بیان کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے باقاعدہ میں کوئی اتنا, اتنا مائر قابلات بھی نہیں ہوں کہ میرا اپنا تجزیہ ہے ہم سے پہلے جو دنیا اسلام کے عظیم دانشوران گزرے ہوئے ہیں ان کی اس پر بات ہے باقاعدہ اور ان کو لکھا ہوا ہے کس راستے سے کابر تمہارے درمیان یہ اچیومنٹ کرے گا زیادہ اس کے بارے میں تمہیں بیدار ہونا پڑے گا زیادہ میرے بھائی ہر بات پر خود فیصلہ نہ کر لیا کرو اخبار اخباروں کے تبصروں کو پڑھنے کے لیے ہم چند بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بعد دنیا اسلام کا سرمایہ محفوظ پڑا ہوا ہے ذرا اگر ہمارے اوپر سوکھ کر میں دولا دولاتے مار کے ہم سے پوچھ لیا کرو کہ تو کیا کیسا ہے ہم آپ سے اکرام احترام نہیں چاہتے کیا ہمارا اکرام کریں احترام کریں ہمیں اٹھ کر سلام کیا کریں لیکن خدا کے لیے وہ راز دنیا اسلام کے جو ہمارے پاس ہیں ان کو کم از لے لوں اور اس وقت کو آپ کو یوں سمجھ آ رہی ہے کہ صرف کاغذ سے پیسے لینے کے لیے میں اس کا مان رہا ہوں وہ مان رہا ہوں یہ مان رہا ہوں وہ مان رہا ہوں ایسا نتیجہ آخر میں وہ ہوگا جب تو غلام کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور کافر پر پہلے سارے اقتدار پر آ کر قابل ہو چکا ہوگا اب آخر دیپا آپ کو اجرے کا سناؤں اپنے اجرے میں گپ شپ ہوتی ہے نا تو یہ بڑے بوڑھوں کے با... بڑے دانشورانہ باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا بیٹا قتل ہو گیا جب رونے لگا اس نے کہا ہائے زما کدو ہائے زبا کدو ہائے زبہ کدو ہائے زما کدو تو لوگوں نے کہا کہ قتل قتل تو تیرا بیٹا ہوا ہے اور توں کہ ہائے زما کدو ہائے زما کدو تم کدو ایسے اتنا نہ پوچھے گا سمجھ نہیں ہونا بات کچھ اور ہے کہ میرے خیر سے کدو کسی نے توڑ دیا تھا میں نے کہا چلو خیر ہے کدو ہے تو دو کدو دس کدو ہو گئے ہاں جیسا میرا کھیت کا جو ہد تھی وہ کہتے میں سب پر خاموش ہوتا ہوتا یہاں تک کہ آج وہ دن ہوا کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا تو میں وہ کدو کو رو رہا ہوں جو پہلے دن گھر میں کھڑا ہوا ہوتا نا اور کدو جو میرا توڑا تھا کھیت سے اگر میں کھڑا ہوا ہوتا اس کا میں نے اس کی تاکیق کی ہوتی ہے اس پر میں نے سٹینڈ لیا ہوتا تو آج میرا بیٹا قدم نہ ہوتا تو میرے بھائی دا قدو وقت کی کسان بیدار کا بیدار سے نہ کھڑو نہ تو بہ غلام ہے اور سر بند مناسب یہ انگریز جو آیا ہے اور بڑے ضریعل کی حکومت لی ہے تو ایک دو دن میں تو اس نے لیے آپس میں لڑا لڑا کے لڑا لڑا کے جس وقت ٹیبو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو نظام حیدرآباد حیدرآباد کی ریاست کا جو والی تھا وہ انگریزوں کا علیب تھا ان کا ساتھ دے رہا تھا کہ میرا مخالف دوسرا جو وہ ہے ریاست کا والی ہے یہ ختم ہو جائے کیونکہ میری ریاست بھی, کی بھی ہو اس کی ریاست بھی ہو نہ مسلمان نہ تھا خنک کاری تمام ریاست بھی تو انگریز کا ساتھ دیا اس تو جس غلامی سے نکل کر آیا ہے اس غلامی میں پھر چلا جائے گا آپ مرضی ہے تیری جو فیصلہ کرتا ہے جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اولا دوبارہ فیمس فرمایا عمل کی توفیق عطا فرمائی